فمال کم فل منافیقین فطئین و اللہ اور قاصہ ہوں بیما کا صبو تمہیں کیا ہے کہ منافقوں کے بارے میں تمہارے دو گروہ بن گئے ہیں حالانکہ انہیں ان کے کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے الٹا دیا انہیں شکست دے دی اترید من عبداللہ اللہ تم چاہتے ہو کہ تم اسے ہدایت دو جسے اللہ نے گمراہ کر دیا وبین فلن تاجد اللہ وعلیکم السلام اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے آپ ہرگز اس کے لیے کوئی راستہ نہ پائیں گے ودو لو تکفرو نہ کما کا فاروف وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی کفر کرو جس طرح کہ انہوں نے کفر کیا تو تم برابر ہو جاؤ فلاں تقدیدم اولیا تو لہذا ان میں سے کسی کو دوست نہ بناؤ حتیٰ حاجروفی سبیر اللہ حتا کہ وہ اللہ کے راستے میں ہجرت کر لے ف انتلو پسر و پھر جائیں فق عظو ہوں وقت الوحم حف و جد و موہم تو تم ان کو پکڑو اور ان کو قطر کرو جہاں پر بھی تم ان کو پاؤ ولا تقریم ولیم ولا نصیر اور ان میں سے کسی کو کوئی دوست اور مددگار نہ بناؤ الاذین یسر و إِلَا نہ قوم کم بین وق مگر وہ لوگ جو ایسی قوم کے پاس چلے جاتے ہیں ایسی قوم سے جا ملتے ہیں جن کی اور تمہارے درمیان عہد و پیمان ہے پختہ و ہے او جاؤ کم یہ اس حال میں تمہارے پاس آئیں کہ ان کے دل اس سے تنگ ہوں ہوں کہ وہ تم سے یا اپنی قوم سے لڑیں وَلَو شَاءَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ اور اگر چاہتا تو اللہ ان کو تم پر مسلط کر دیتا تو, وہ تم سے لڑتے فَإنِ فَلَمْ تو اگر وہ تم سے الگ رہیں اور تم سے نہ لڑیں اور تمہاری طرف صولا کا سلامتی کا پیغام بھیجے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان پر کوئی راستہ مقرر نہیں کیا ستجون آخری نہ یوریدون یمنو کم و منو قوما ان عنقریب آپ کچھ ایسے لوگ پائیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں کلما رُدُّوا ار الْفِتْنَةِ ارکیسو فِيهَا جب کبھی بھی وہ فتنے کی طرف لوٹائے جاتے ہیں اس میں الٹا دیے جاتے ہیں فَإِلَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ اگر وہ تم سے جدا نہ رہیں تم سے الگ نہ رہیں اور سلو کا پیغام نہ بھیجیں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں فخو ہوں مختلو تو ان کو پکڑو اور جہاں پر بھی تم انہیں پاؤ انہیں قتل کرو وعلیکم السلام و اولاکا جا سوپانوبینہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے خلاف ہم نے تمہارے لئے واضح دلیل بنا دی ہے وَمَا كَالَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَعَا اور کسی مسلمان کے لئے یہ نہیں ہے یا کسی مسلمان کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی مسلمان کو قتل کرے إِلَّا خَطَعًا مگر غلطی سے وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَعًا ف تحریر و رقبہ ممنطن ودیتن مسلمۃن اللہ عنصا کو اور جس نے کسی مسلمان کو غلطی سے مؤمن کو غلطی سے قتل کیا تو ایک مؤمنہ گردن کا آزاد کرنا ہے اور دیت ہے جو سونپی گئی اس کے اہل کی طرف یعنی اس کے وہ کو ادا کی گئی اللہ عین صدا کو اللہ کے وہ صدقہ کر دے یعنی کہ اگر کوئی آدمی ممن آدمی کسی دوسرے مؤمن کو غلطی سے قتل کر دیتا ہے تو یا تو وہ کیا کرے گا ایک ممن غلام آزاد کرے گا اور دیت دے گا دیت سو اونٹ ہاں جی قطع قتل ہو جائے دیت دینی پڑے گی قتل کے بدل قتل نہیں ہوگا یا پھر وہ معاف کر دیں گے سارے شریک ہوتے ہیں آدمی اس کے بھائی اس کے بیٹے اس کا والد اس کا چچا چچوں کی اولاد یہ سارے آسابات ہیں پورا خاندان پھر اس کا یہ ہے کہ جو حکومت وقت ہے وہ دیت ادا کر دے گی ایسے بندے کی جو دے نہیں سکتا فین کا نہ من قوم عدو للکم وهو مؤمن فتحرير رقبه مؤمن اگر وہ ایسی قوم میں سے ہے جو تمہارا تمہاری دشمن ہے اس حال میں کہ وہ مومن ہو یعنی آپس میں لڑائی بھی ہے لیکن ہے ممن ہی فاتحریر مبمنا تو ایک ممنا گردن کو آزاد کرنا ہے وہ انکان قوم اگر ایسی قوم میں سے, سے وہ آدمی تعلق رکھتا ہے جو قتل کیا گیا کہ جس کے اور تمہارے درمیان پختہ وعدہ ہے عہد و پیمان ہے فادیت المسلامت ان اہلی ہی تو دیت ہے اس کے اہل کو سونپی گئی والتحرير رقابه مؤمنه اور ایک مؤمنہ گردن کو آزاد کرنا ہے فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبه من الله تو جو ایک گردن نہیں پاتا وہ دو مہینے مسلسل روزے رکھے یہ اللہ کی طرف سے توبہ ہے وقان الله علیم حکیما اور اللہ تعالی خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے فمن يقتل مؤمنا متعمدا اور جو شخص کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قطر کرے فجزاؤه جهنم خالدن فيها تو اس کی سزا جہنم ہے وہ اس میں ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیشہ رہے گا وا غضب الله عليه ولاعنه اور اللہ کا اس پر غضب ہے اور اس کی ذنت وا عدله عذابا عظیما عذاب عذاب عذاب اور اللہ نے اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے یا ایها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو جب تم زمین میں چلو تو تحقیق کر لو ولا تقولوا لمن القى اليکم السلام لست مؤمنا اور تم اس آدمی کو جو تمہیں سلام کہتا ہے یہ نہ کہو کہ تو مؤمن نہیں ہے تب تغون عرض الحیات تم دنیا کا سامان تلاش کرتے ہو فاند اللہ مغانم کثیرا تو اللہ کے پاس بہت زیادہ غنیمتیں ہیں كذلك کنتم من قبل اسی طرح تم اس سے پہلے تھے فمن اللہ علیہم تو اللہ نے تم پر احسان کیا فتح بیاں وضاحت طلب کر لو تحقیق کر لو ان اللہ کا نبی ماتا عمل جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا ایک قاخلہ گیا ایک آدمی کے پاس سے گزرا راستے میں وہ بکریاں چلا تھا کافی ساری بکریاں تھی انہوں نے اس کو کافر سمجھ کے قتل کر دیا اور وہ کہتا رہا کہ جی میں مسلمان ہوں سلام لیکن انہوں نے اس کو نہیں چھوڑا تو اللہ تعالی نے کہا کہ تحقیق کر لیا کرو جو تمہیں سلام کہتا ہے سلامتی پر ڈالتا ہے تو مومن آدمی کا قتل کرنا یہ بہت بڑا جرم ہے اور بالخصوص ایسا شخص جو تمہیں سلام کہتا ہو اور اپنے آپ کے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اس کو تحقیق کے بغیر نئے قتل کیا جائے گا لا من غیر اللہ و میں سے بلا عذر بیٹھے رہنے والے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ذریعے جہاز کرنے والے برابر نہیں ہیں فضل اللہ المجاہدین بی اموالیہم و انفوسیہم علی القائدین درجہ اللہ تعالی نے اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھے رہنے والوں پر درجے میں فضیلت دی ہے وَقُلَّمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَى اور ہر ایک سے اللہ نے اچھا وعدہ کیا ہے اچھائی کا وعدہ کیا ہے وفق اللہ المجاہدین القاقین اجرمہ اور اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھے رہنے والوں پر بہت بڑے اجر کی فضیلت دی ہے دراجات مغفرت و رحمہ اس کی طرف سے دراجات ہیں اور مغفرت اور رحمت وقان اللہ رحیمہ اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا ہے ان اللہدنت وفا حم الملائے کا تو غالمی انفوسی ہم یقیناً وہ لوگ جن کو فرشتے فوت کرتے ہیں اس حال میں کہ وہ اپنے جانوں پر ظلم کرنے والے ہوں کالو وہ کہتے ہیں فیم کن تم تم قسمیں تھے کالو کنہ مسترعی نفلع تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زمین میں کمزور تھے قالو تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ کی زمین بسی نہیں تھی کہ تم اس میں ہجرت کرتے جہنم یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹکانہ جہنم ہے بسات مسیرہ اور وہ بہت بری لوٹنے کی جگہ ہے تو کافروں کے ملکوں میں رہنا وہاں رہائش اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے کیونکہ وہاں رہ کر بندہ بہت سارے دینی کاموں سے دور ہو جاتا ہے حتیٰ کہ جماعت سے مسجد سے نماز سے بھی محروم ہو جاتا ہے کئی علاقے ایسے بھی ہوتے ہیں اسی طرح اور بھی بہت سارے اسلام کے اہم شاعر ہیں جن پر وہ نہیں چل سکتا اور بہت سارے کام کرنے سے وہ رہ جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہاں سے ہجرت کر دے اگر وہاں کا رہنے والا بھی ہے تو ایسا علاقہ جہاں پہ رہ کے کوئی اسلامی شعائر پر پورے طور پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا وہ علاقہ چھوڑ دے اور ہجرت کر کے مسلمانوں کے علاقے پہ آ جائے شوقیہ طور, پر جو جاتے, ہیں। नहीं। नहीं। طور پر جو جاتے ہیں غلط ہے آپ پیسے کمانے کے لیے کاروبار کرنے کے لیے جو جاتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کافروں کے ملکوں میں جا کے رہائش پذیر ہونا غلط ہے ایک ہے بندے کا کاروبار اس قسم کا ہو کہ مثلا یہاں سے امریکہ گیا مثلا اور وہاں اس وہ دو چار دن ہفتہ دس دن رہا اور وہ اپنا جو سامان تجارت تھا مثلا وہ بیچ کی اور پھر وہ واپس آ جاتا ہے مستقل رہائش پذیر نہیں ہے لیکن کسی کام کی غرض سے کسی کاروبار کی غرض سے تھوڑی دیر کے لیے جاتا ہے اس کی تو قدرے گنجائش بنتی ہے اور جو ہے کہ وہاں جا کے مہینوں کے صلح. مہینے سالوں سال رہنا یہ ٹھیک ہے ہاں مسلمان ہیں یہ نہیں کہ مسلمان نہیں ہیں مسلمان ہیں لیکن بات بات یہ ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ رہ کے بندہ اسلامی شاعر پر عمل پیرا نہیں ہو سکتا اب اس طرح انڈیا ہے نا تو انڈیا کے اندر تقریباً مسلمانوں کو سوائے گائے ذوا کرنے کے اور کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے اسلامی شاعر پر عمل پیرا ہونے کی کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کوئی نہ یعنی کہ جن علاقوں میں بندہ مسلمان اسلامی شاعر پر کھل کر عمل پیرا ہو سکتا ہے تو وہاں پر تو کوئی اتنی زیادہ حرج والی بات نہیں ہے لیکن بہتر پھر بھی یہی ہے کہ بندہ ایسے علاقے سے بہرحال دور ہو کہ جہاں پر اس کو کسی بھی وقت نقصان پہنچنے کا خدشہ ہو اس طرح انڈیا کے اندر اب کوئی پتہ نہیں کب وہ ہندو سرفرے نکلیں اور مسلمانوں کا قتل عام کر دیں اور بے نبی نے براعت کا اظہار کیا ہے انی بری مسلم یقین الہر شرکین میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرقوں کے درمیان رہتا ہے اب مشرقوں کے درمیان رہتا ہے ذری بات ہے اس کو کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں کافر لوگ مشرق لوگ اور پھر وہ بار بار ہمیں آ کے کہتا بھی لو جی یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ نہیں یعنی کہ ان لوگوں کے سامنے مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ ہم بری ہیں تاکہ وہ مسلمانوں کے علاقے میں آ کے رہیں اور مسلمانوں کے پاس آ کے رہیں گے تو وہ اسلامی شاعر پر صحیح طور پر عمل کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مسلمان کافروں کے ملک میں رہتا ہے اور کافر اس پر ظلم زیادتی کرتے ہیں تو نبی السلاۃسلام نے ان کے اوپر بھی ایکشن لیا ہے چھوڑا نہیں ہے یعنی کہ کافروں کو بخشا نہیں اگر انہوں نے مسلمانوں کو تنگ کیا ہے لیکن مسلمانوں کو یہ سمجھایا ہے کہ تم ادھر دے ان کے درمیان جا کے جو رہائش پذیر ہو تو خواہ مخواہ اپنا نقصان کیوں کرواتے ہو ہاں ہاں انڈیا میں رہتا ہے میں نے کہا نا یعنی ایسے اس ممالک کفار کے جہاں پر مسلمانوں کو کھلی آزادی ہے ہر کام کرنے کی اسلامی شاعر پر عمل کرنے کی آزادی ہے تو وہاں پر جو مسلمان رہتے ہیں ان کا معاملہ کچھ اور ہے اور وہ علاقے جہاں پر مسجد ہی نہیں ہے اذان کی آواز ہی نہیں سنائی دیتی بعجماعت نماز پڑھنے سے مست مثال کے طور پہ ایک بندہ محروم ہو جاتا ہے یا مثال کے طور پر خواتین کو در پردہ نہیں کرنے دیا جاتا جو بڑے بڑے اہم موٹے موٹے اسلامی شاعر ہیں بندہ ان سے ہی محروم ہو جاتا ہے وہ عید جمعے کی نمازوں سے ہی بندہ وہ محروم رہ جاتا ہے اور بچے پیدا ہوتے ہیں جوان ہو جاتے ہیں اور انہوں نے کبھی آزان کی آواز نہیں سنی ہوتی تو یہ جو چیزیں ہیں جو اس قسم کے علاقوں میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو زیادہ فکر کرنی چاہیے برما کا معاملہ کیا تھا؟ برما تو گی وہ, برما کا برما برما وہ اس کو میں سبیلا ہاں ایسے کمزور لوگ مردوں میں سے عورتوں میں سے اور بچوں میں سے السبیلہ جو کوئی ٹیلا نہیں رکھتے اور نہ ہی راستے راستہ پاتے ہیں یعنی کہ کافروں کے ملک میں رہنے والے ہیں لیکن کمزور ہیں وہ وہاں سے ہجرت نہیں کر سکتے ان کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہاں سے وہ ہجرت کریں نکلیں اور مسلمانوں کے علاقے میں آ جائیں یا ان کو آنے نہیں دیا جاتا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو جاتا ہے فلاس اللہ ہوں یا ہوں تو یہ وہ لوگ ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مراف کر دے وقال اللہ غفورا اور اللہ تعالیٰ بے حد مراف کرنے والا نہایت بخشنے والا ہے ہمر فی سبھی اللہ مراغمن کفیر اور جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے گا وہ زمین کے اندر بہت وسعت پائے گا اور بہت رہنے کی جگہ ٹھہرنے کی جگہ پائے گا یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی آدمی اپنا ملک چھوڑ کے اسلام کی خاطر اللہ کے راستے میں حجرت کرے اور اس کو پھر کہیں اور پناہ نہ ملے ایسا نہیں ہے مہاجرن اد اللہ و رسول ہی موت فقد واقع اجرو اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف حجرت کرتے ہوئے نکلتا ہے پھر اس کو موت پا ہے تو اس کا اجر اللہ پر واقع ہو گیا یعنی ہجرت کے لیے گھر سے نکلا ہے ہجرت مکمل ہونے سے پہلے ای فوت ہو گیا ہے تو اس کو بہرحال ہجرت کا اجر ملے گا وکان اللہ غفور اور رحیم اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحایت رحم کرنے والا ہے سعیم مسلم کی عدیثہ نبی السلام فرماتے الحجرت التحدیم الحجرت التحدیم ماں کا نا قبلہ ہا کہ ہجرت اپنے سے پہلے سارے گناہوں کو چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ سب گناہوں کو مٹا دیتی ہے اسی طرح اسلام بھی یا ہدیم ماں قبلہ ہو اپنے سے سابقہ سارے سگیرہ کبیرہ گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے ان کو مٹا دیتا ہے ایک آدمی مسلمان ہو جائے تو حالت کفر میں جتنے بھی اس نے گناہ کیے ہیں سارے ختم ایسے ہی ایک آدمی ہجرت کر لے اللہ کے راستے میں تو ہجرت سے پہلے اس نے جو اسے گناہ سرزد ہوئے وہ سارے کے سارے معاف ہو جاتے ہیں. یہ ہجرت کا اجر ہے الَّذِينَ كَفَرُوا اور جب تم زمین میں چلو اور اگر تم کو اس بات کا ڈر ہو کہ کافر تم کو فتنے میں مبتلا کریں گے تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ تم نمازوں کو قسر کرو ان الْكَافِرِينَ کا فرینہ کان القمہ ادب کافر تمہارے لیے واضح دشمن ہیں یہ پہلے پہل رخصت تھی کہ جب کافروں کا خوف ہو تو دوران سفر قصر کرنی ہے لیکن اللہ تعالی نے پھر اس کے اندر وسعت دے دی کہ کافروں کا خوف نہ بھی ہو تب بھی دوران سفر نماز کو قصر کیا جا سکتا ہے لیکن جب تک سفر جاری رہے گا قصر کی رخصت رہے گی سفر ختم تو قصر بھی ختم مثال کے طور پہ ایک بدہ بلطان سے نکلتا ہے لاہور کی طرف تو ملتان سے لاہور کے راستے میں درمیان درمیان میں جو نمازی آئیں گی وہ قصر کرے گا لاہور پہنچ کے پوری یہ اس آیت سے نکلتا ہے ٹھیک ہے ملتان پھر ملتان اس کے بعد مزید اللہ رب العالمین نے رخصت دی کہ کوئی آدمی ایک علاقے سے دوسرے علاقے کا طویل سفر کر کے جاتا ہے جس علاقے میں وہ مسافر ہے سفر کر کے گیا ہے وہاں پر اس نے چار دن یا اس سے کم قیام کرنا ہے تو وہاں پر وہ کسر کرے گا اگر اس سے زیادہ قیام کرے گا تو پھر وہ پوری پڑے گا یعنی سفر کے دوران بھی قسر اور ضرب فی ارض یعنی زمین کا سفر ختم ہونے کے بعد جس علاقے میں وہ گیا جو جہاں پہ اس کی اپنی ذاتی رہائش وغیرہ نہیں ہے ٹھکانا نہیں ہے تو وہاں پر جا کر بھی یہ چار دن تک اگر قیام کرتا ہے تو قصر کر سکے گا اور پھر اگر کسی علاقے پہ جاتا ہے کسی کام کی غرض سے لیکن اس کا کام نہیں ہوتا آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا آج ہو جائے گا کل ہو جائے گا ایسے چلتا رہتا اس طرح ماسٹر صاحب کے محکمے سے بندے کو کام پاٹ جائے اسلام آباد ایچ ای سی میں تو وہ اس کو ایسا گھماتے ہیں ایسا گھماتے ہیں کہ اس کے کئی کئی دن دو دو ہفتے وہاں پر گزر جاتے ہیں جی صبح ہو جائے گا جی آج کلرک نہیں آیا جی آج افسر نہیں آیا جی آج وہ سیاح ختم ہو گئی ہے پین میں سین کرنے والی تردد کی حالت میں تقریباً انیس دن تک بندہ قصر کر سکتا ہے یہ یعنی کہ ये رخصت ہے اس سے زائد اگر تردد بڑھ جاتا ہے تو پھر وہ پوری نماز پڑھے اکیس اشاریہ چھ کلو بندہ اپنے علاقے سے اپنے شہری حدود سے یعنی بائی پاس سے لے کے آپ باہر شمار کریں 21.6 کلومیٹر کسی عزیز کے پاس جائے یا جہاں پر بھی جائے ہاں ہاں اپنی اس کی ذاتی رہائش تو نہیں نا وہ والدین کی رہائش ہے یا عزیز و اکربا کی رہائش ہے نبی رسلات اسلام مدینہ سے مکہ گئے تھے حج کرنے کے لیے مکہ میں آپ کے بڑے رشتہ دار موجود تھے فتح مکہ ٹھیک ہے اور وہاں پر آپ چار دن تک رہے ہیں مکہ میں آپ نے نماز قصر کی ہے اس کے بعد پھر حج کے ایام شروع ہو گئے حج میں تو ویسے ہی نظامی اور اور نا حج میں چاہے مقیم ہو چاہے مسافر وہ پڑے گا کسر ہی جو ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس طرح کرنا نبی علیہ سلاۃ سے ثابت نہیں کہ ارادہ دن آپ انیس دن رہے ہیں. وہ انیس دن فتح مکہ کے موقع پر آپ نے مکہ میں قیام کیا تھا اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی زمین کو فتح کرتے تھے عرب کا یہ قانون تھا اقام اب آراستی ہی میدان جنگ میں دشمن کو شکست دینے کے بعد تین دن تک ٹھہرتے تھے اور اس کے بعد پھر وہ جگہ چھوڑ کے واپس آتے تھے اپنی فتح کے جھنڈے گاڑ کے جبکہ مارکہ بدر ہوا احد ہوا یعنی کہ یہ سارے کے سارے مارکے جتنے بھی ہیں تین تین دن تک اسلام ٹھہرتے رہے لیکن فتح مکہ کے موقع پر وہاں کے امور کی اصلاح کرتے کرتے اور چونکہ لوگ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے وہ بڑا محول ایک بناوا تھا وہ آج کل کرتے کرتے تردد کی وجہ سے انیس دن تک وہاں کر رہے ہیں. اس سے زیادہ ثابت نہیں نبی ریسی صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو عبدالسلام بھٹوی صاحب کا فترہ ہے کہ جو لڑکے مرید کے میں آکے پڑھتے ہیں گھر سے آئے ہوئے ہیں ان کو پتا ہے انہیں چھ سال مرید کے میں مہد میں پڑھنا ہے تو وہ 6 سال قصر کرتے سکتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سلاد نے سفر چار دن سے زیادہ کسی جگہ پر جا کر قیام کیا ہی نہیں ہے اگر کبھی آپ قیام کر لیتے تو کسر کرتے یہ, یہ کہ... तो तो ایک ہی ہے. اور دونوں فریق اسی سے استدلال کر رہے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی سلاسلام سے اس سے زیادہ قصر کرنا ثابت نہیں اگر زیادہ ثابت ہو جاتا تو ٹھیک ہے لیکن اللہ نے چاہا ہی نہیں ہوا ہی نہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے دن بھی آپ باہر رہے کی تو کسر ہی ہے نا پیدا جتنے دن بھی بندہ گھر سے باہر رہے کسر ہی کرتا ہے وہ الگ چکر ہے ہاں جی وہ بات ٹھیک نہیں ہے دیش کے اندر آتا ہے تین فرسک تین فرسخ بنتے ہیں نو میل کے نو میل عربی جس کو پنجابی میں کو کہتے ہیں کوس اور ایک کوس ڈیڑھ انگریزی میل کا ہوتا ہے انگریزی میل ہے سولہ سو میٹر کا اور ایک کوس ہوتا ہے چوبیس سو میٹر کا اور ایک کلو میٹر ہوتا ہے ایک ہزار میٹر کا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ السلہ اور جب تو ان کے اندر ہو تو ان کے لیے نماز قائم کرتا ہوں تو جب وہ سیدا کریں تو وہ تمہارے پیچھے ہو جائیں طائفة اخرى تو دوسری جماعت دوسرا گرو آئے لم یو سلو جنہوں نے نماز نہیں پڑھی فل یو سلو تو تو وہ آپ کے ساتھ نماز پڑھیں. تو اپنا اسلحا اور اپنا اٹھائے رہیں کافر <كَفَرُوا> لوگ چاہتے ہیں لَو عن وَاحِدًا کہ کاش تم اپنے اسلحہ ساد و سامان سے غافل ہو جاؤ تو وہ یق لخت تم پر حملہ کر دے ولاج اور تم پر کوئی حرج نہیں ہے کوئی گنا نہیں ہے کہ اگر تمہیں بارش کی تکلیف ہو یا تم بیمار ہو کہ تم اپنے اسلحہ کو رکھ دو بارش میں اسلحہ اٹھا کے چلنا درہ مشکل ہوتا ہے. نہیں ہے تو وہ بھی چار ایک کلو کی تو ہے ہی بخود ادھر لیکن اپنا دفاع کا سامان وہ پکڑے رکھو یعنی چھوٹا موٹا ویپن پاس ضرور ہونا چاہیے بارش میں بھی بیماری میں بھی ان اللہ عدل ال عذاب عداب و یقین اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے رسواق عذاب تیار کر رکھا ہے فَإذا الصلاة تو جب تم نماز مکمل کر لو فض قیام وقد جنوبی تم تو تم اللہ کا ذکر کرو کھڑے ہو کر بیٹھ کر اور پہلوؤں کے بال فعید من تو جب تم امن میں آ جاؤ فاقیم اصلاۃ نماز قائم کرو اب دیکھیں حالت خوف میں اللہ نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا کہ جم کی حالت میں نماز کیسے پڑھنی ہے امام جبات کروائے دو گروہ بن جائیں ایک گروہ امام کے پیچھے ایک رکت پڑھے اور امام دوسری رکت کے لیے کھڑا ہو جائے یہ اپنی رکت مکمل کر کے دوسری یہ گروہ چلا جائے دوسرا گروہ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آ جائیں اور آ کے امام کے پیچھے سخبندی کر لے اور امام ان کو دوسری رکت پڑھا دے گا اور امام اپنی دوسری رکت پڑھا کے فارغ ہو جائے گا اور یہ پھر اٹھ کے اپنی ایک رکت مکمل کریں گے اور امام بیٹھا رہے گا امام کے ساتھ یہ لوگ پھر مل کر سلام پھیریں گے دوسری رکت یعنی خوف کے اندر جنگ کے دوران نماز پڑھنے کا طریقہ وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے اور پھر یہ کافی تم فاقی مسلح جب تم امن میں آ جاؤ یعنی خوف ختم ہو جائے پھر نماز قائم کرو پھر اطمینان تسلی کے ساتھ نماز ادا کرو کرنا جس طرح عام لماز پڑھتے ہیں ہم یعنی امام نے ان کو ایک رکت پڑھائی نا ایک رکت پڑھا کر امام دوسری رکت کے لیے کھڑا رہے گا اور یہ دوسری رقت اپنی خود مکمل کریں گے مکمل کر کے چلے جائیں گے دو تین مختلف طریقے آتے ہیں ابھی اس میں سراتے خواب کے یہ مسئلہ آپ کا ہے ہی نہیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں جڑے پنڈ نہ جانا راہ نہیں پوچھ رہا آج کل جو جنگے ہیں نا آج کل جو جنگیں یہ کیفیت نماز کی نہیں ہو سکتی ان میں ہے بھاگتے دوڑتے نماز پڑھنا ٹھیک ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے بتایا نا تین چار طریقے اوقات میں یہ میدانوں کی باتیں ہیں گھر بیٹھ کے سمجھ نہیں آتی میدانوں میں آتی ہیں یقینا نواز مومنوں پر مقرر شدہ اوقات میں فرض کی گئی ہے القومی اور تم قوم کا پیچھا کرنے میں کمزور نہ پڑو ہمت نہ ہارو ان تکون تلامہ المون کماتا تعلمون اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو تو یقیناً وہ بھی علم تکلیف محسوس کرتے ہیں تکلیف اٹھاتے ہیں جس طرح تم اٹھاتے ہو وہ ترجن امن اللہ مالا ارجون اور تم اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی انہیں امید نہیں یعنی مسلمانوں کو اگر دکھ تکلیف پہنچتا ہے زخم لگتے ہیں تو مسلمانوں کو تو اللہ پر امید ہے بخشس رحمت مغفرت اور دراجات اور جنت جبکہ کافروں کو کچھ بھی نہیں بلاوکال اللہ علیم الحکیمہ اور یقیناً اللہ تعالی اور اور اللہ تعالی ہمیشہ سے ہی خوب جاننے والا اور کمال حکمت والا ہے